چھ قسمیں پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے علم النحب کا سبق ہے ٹھیک ہے علم النحف کا سبق علم النحب اپنی اپنی کتابیں اوپن کر لیجئے پی ڈی ایف استعمال کرنے والے ہیں جن کے پاس ٹھیک ہے علم النحف جلدی سے ہو گیا الحمد تو صفحہ نمبر چالیس ہے میرے پاس برال جس کے پاس جو بھی ہو اقسام اعراب اسماعی متمکن ان کی جو چھ قسمیں ہم پڑھ چکے تھے ساتویں قسم ہے آج کہ وہ کہ عراب کی قسم یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا حالت رفع میں بھی اعراب تقدیری ہوگا یعنی ظاہر نہیں ہوگا اعراب حالت نصب میں بھی اعراب تقدیری ہوگا ظاہر نہیں ہوگا اور حالت اندر بھی یعنی حالت کثرہ زیر اس حالت میں بھی عراب کیا ہوگا تقدی یعنی تینوں حالتوں میں عراب تقدری ہوگا ظاہر نہیں ہوگا جیسے جا آ موسا تو موسا مرر تو بے موسا جا آ غلامی تو غلامی مرر تو بے غلامی اب دیکھیے تینوں حالتوں میں حالت رفیع ہے جب فیل کر رہا ہے رفع کا فائل کا تب بھی اس کی وہی حالت ہے جب فیل تقاضا کر رہا ہے نصب کا میں کا رعیت میں تب بھی اس کا اعراب ویسے کا ویسا ہی ہے اور حالت جر کہ جب باہر باہروف اجارہ میں سے وہ تقاضا کرتا ہے مجرور ہونے کا تب بھی خراب ویسے کہ تو تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہوگا وہ ہے قسم آج کی ساتویں اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو یاد رکھیے کہ اس میں کیا ہیں دو چیزیں شامل ہیں ساتویں قسم کے اندر ٹھیک ہے دو چیزیں شامل ہیں ایسی کہ جن کے عراب تینوں حالتوں میں ہی تقدیری ہوتا ہے کون کون سی دو چیزیں ہیں ایک ہے جی اس میں مقصول اس میں مقصور پسر سے ہے کہ جس کے آخر میں کیا ہو الف مقصورہ ہو الف مقصورہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے موسا کے اندر ہے ٹھیک ہے عیسیٰ کے اندر ہے موسا الف مغرہ ٹھیک ہے کھڑی زبر علی مقصورہ ٹھیک اچھا جی تو ایک تو ہو گیا اس میں مقصور کوئی بھی اسم کا جس کے آخر میں جس میں کیا آتا ہو الف مقصورہ آتا ہو تو وہ ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ چیز ہے اس کے اراب تینوں حالتوں میں کیا ہوگا تقدیری اس میں مقصور کا دوسرے نمبر پہ ایک چیز ہے کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اسم جائے متکلم مضاف مضاف ہو اس ہوگا تقدیری ہوگا بس آپ جمع سالم کو نکال لیجئے کس کو صرف اور صرف جمع سالم کو نکال لیجئے اس کے علاوہ جتنے بھی اسما ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر جائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گی تو سالم اگر یہاں متقلم کی طرف اضاف ہو تو اس کے حراب کیا ہوگا وہ اس کے بعد ایک قسم اور چھوڑ کر اس کے بعد آ رہا ہے وہ کہ اس میں جو مذکر سالم اگر متقلم کی طرف انسپیک پہ میں ہے جی, جی دیکھیے دیکھ جی تو کیا چیزیں دو چیزیں ہیں مزید ایک کیا چیز اس میں کہ جن کا تینوں حالتوں میں کیا ہوگا یار آپ تقدیری ہوگا ایک اس میں مقصور ہے اور دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے جامع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اسم کس کی طرف مضاف ہو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو ٹھیک دیکھیے جی نمبر تیرہ اور نمبر چودہ جو یعنی اس کی آگے وہ ہیں اعراب کی صورتیں اس میں مکسور جیسے موسی اجمع مذکر سالم کے علاوہ ان کے اعراب کیا ہوگا کہتے ہیں تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا اگے اس کی مثالیں دیکھیے جاء موسی یہ مثال ہے حالت رفع کی اور اس میں مکسور کی جاء غلامی یہ مثال ہے کی اور اس میں کوئی بھی اسم جو کیا ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جامع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو کیا ہو یا متکلم کی طرف مضاف اب غلام جامع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ اس کا غیر ہے تو یا متکلم کی طرف مضاف ہے جا غلامی اس کی حالتِ ہے اس طرح آگے رعیت و یہ حالت نسبی ہے رعیت غلامی یہ بھی حالت نصبی ہے مرت تو بے موسا اور مررت بے غلامی یہ حالت جری ہے جی کس کس کو اقسام رابع متمکن کی قسم نمبر سات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ ہے میں مقصور اور اس جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اسم جو متکلم کی طرف مضاف ہو قسم نمبر سات سمجھ میں آ گئی رول نمبر دس کو الحمدللہ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آگے آٹھ کی طرف قسم نمبر آٹھ کے اندر کیا چیز ہے ایسی تو قسم نمبر آٹھ عراب کی حالت کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتحہ تقدیری حالت جر میں کسرہ تقدیری اس کا اعراب بھی تقدیری ہی ہے ٹھیک ہے اعراب کیا ہے تقدیری ہے یہاں پر بھی قسم نمبر آٹھ کے اندر بھی لیکن حالت رفع میں ذمہ تقدیری گویا کہ ذمہ تقدیری ہے اصل میں کیا ہے القاضی ٹھیک ہے یا اصل میں القاضیہ یا القاضی یہ لیکن حالت رفع میں ذمہ تقدیری حالت نصب میں فتحہ حالت جرم فتح لفظی م. ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں تقدیری ہے اعراب اس کا تقدیری کا ہوگا ٹھیک ہے فتح تقدیری کثرا تقدیری حالت جر کے جی تو تینوں اعراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا قسم نمبر آٹھ کے اندر بھی اب قسم نمبر آٹھ کے اندر کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے اعراب حالت رفع میں بھی تقدیری ہوگا حالت نصب میں بھی تقدیری ہوگا حالت جر میں بھی تقدیری ہوگا غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مثر لفظی ہونا چاہیے حالت نصب میں ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح صحیح صحیح یا کیا ہو جانی ہے یہاں پر ساکن ہو جانی ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی لفظی ہے لفظی بظاہر اس کو لفظی ہی ہونا چاہیے لفظی جی. حالت نسب میں لفظی جی. ٹھیک ہے تو کیا چیز ہے کہ حالت رفع میں کیا کہتے ہیں اس کو ذمہ تقدیری حالت نسب میں فتح لفظی اور حالت جر میں کثرت ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیے ذرا قسم نمبر آٹھ کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں ایسی کہ جن کا عراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے حالت نسب میں فتح لفظی ہوتا ہے اور حالت حر کے اندر کسرا تقدری ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے وہ کیا ہے اس میں منقوس اس میں منکوز ہے منکوز وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کیا ہو یا ماقبل مقصور ہو جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کیا آتا ہو کچرا آتا ہو ٹھیک ہے جس کے آخر میں یا ہوتی ہو اور اس سے ماقبل کچرا ہوتا تو وہ اس میں منکوز ہوتا ہے اب اس کے عراب تینوں حالت میں یہ ہوگا کہ حالتِ رفم ضمہ تقدیری حالت میں فتح لفظی اور حالت جرم کسرہ تقدیری لفظی رعیۃ القاضیہ ٹھیک ہے اس میں منکوز وہ ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مقصور ہو وہ اس میں منکوز ہوتا ہے اس کا عراب یعنی کیا ہوگا قسم نمبر جو آٹھ ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتح لفظی اور حالت جر میں کیا ہے کسرہ تقدیری ٹھیک لے لیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو سمجھ میں آ بات قسم نمبر آٹھ کس کس کو سمجھ میں آ کہ جس کے علاوہ حالت رفم ضمت تقدیری حالت نسم فتح لفظی اور حالت جرم کثرت تقدیری آگے سمجھ قسم نمبر آٹھ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قسم نمبر نو پہ قسم نمبر نو کو آپ سمجھیں کہ گویا کہ یہ جز ہے اس کا قسم نمبر سات کا جو آج کے سبق میں ہم نے پہلے سب سے پہلے پڑھا کہ ایک تو اسم مقصور تھا اور ایک کیا تھا دوسرا کوئی بھی اسم جو اس جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو یائی متقلم کی طرف مضاف ہو تو یا اسی کا قسم نمبر سات کا تتمہ ہے قسم نمبر نو کہ جب جمع مذکر سالم یائی متقلم کی طرف کیا ہو مضاف ہو کیا چیز جمع مذکر سالم جب یائی متقلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اراب کیا ہوگا کہتے ہیں حالت رفع ہی حالت نسب میں یا ما قبل مقصور جیسے کہ کس کا اس کا اپنا اعراب ہے بھی یہی کہ کیا حالت جوکر سالم کا کیا اعراب ہے کہ حالت رفع میں کیا ہوتا ہے واؤ ہوتا ہے ویسے یعنی واؤ نون کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے یا ماقبل مقصور ہوتی ہے لیکن یہاں پر صرف کیا ہو جاتا ہے کہ جب جب جب مذکر سالم مضاف و یا متکلم کی طرف تو اس کے اعراب کیا ہو جاتا ہے حالت رفع میں واؤ تقدیری ہو جاتا ہے واؤ پڑھا نہیں جاتا بلکہ مقدر ہو جاتا ہے اور حالت نصب اور جر کے اندر وہی راب ہے کہ یا ما قبل مقصور ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو پڑھیں گے اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے ایک قاعدہ بھی ہے صرف کا شایدہ آپ لوگوں نے پڑھ دی. اچھے طریقے سے انشاءاللہ بتائیں گے اور آج ہی ہم نے آپ سے پہلے ایک کلاس گزری ہے خادثہ کی خادثہ کی کلاس میں صرف کا صیغہ تھا یہی والا وہ صیغہ ہم نے آج یہ قاعدہ پڑھایا ہم کو جی کیا ہے جی جیرا کہ جامع مذکر سالم کے اعراب کہ جب وہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا حالت رفع میں وہ تقدیری اور حالت نصب اور جر کے اندر یا ماقبل مقصور نصب اور جر کی تو کوئی بات نہیں ہے چونکہ وہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا جامع مذکر سالم کے اعراب کیا ہوتا ہے نصب جر میں مسئلہ آ جاتا ہے صرف اس کا حالت رفیع کے اندر تو قسم نمبر نو میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس کے عراب حالت رفع میں و تقدیری حالت نصب و جر کے اندر کیا چیز یا ماقبل مقصور جی کیسے آئے گا تو ویسے آئے گا کہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ جی مذکر سالم کے عراب لکھئے جامع مذکر سالم جب مضاف یا متقلم کی طرف تو اس کا اعراب کیسے ہوگا مثلاً جامع مذکر سالم جب مضاف یا متقلم کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوگا وہ لکھئے تو وہ آپ کو لکھنا ہوگا پھر اچھا اب ہم ذرا چلتے ہیں جی کہ حالت رفع میں وہ تقدیری کیسے ہیں اس کی مثال انہوں نے آگے دی ہوئی ہے ہا اولا اے مسلم رعیت مسلم مرر تو بے مسلمیا جہاں تک بات ہے حالت نسبی اور جری کی ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اصل میں کیا ہے وہ مسلمینہ ہے ٹھیک ہے مسلمینا اور اس طرح جیسے رعیت مسلمینا مرر تو مسلمینا ہم پورا اس کو جہاں مظکر سالم کو پڑھتے ہیں جا امسلمون رعیت مسلمینا مرر تو بے مسلمینہ یہ اس کی اصل اب ہم جا مسلمونا کو چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمینہ اور تو بھی مسلمینہ کو پڑتے ہیں کہ یہ اب مسلمینہ کو مضاف کرتے ہیں کس کی طرف یا متکلم کی طرف مسلمینہ اگر مضاف و یا متکلم کی طرف تو آپ کو پتا ہے کہ اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے تو اضافت کی وجہ سے جیسے ہی ہم نے نون کے رایا مسلمین ایسے تو کیا بن گیا مسلم ٹھیک ہے یا متکلم آخر میں آ ایک اور یا اور ایک یا پہلے سے مسلمینا کی تو دو یہاں پر کیا ہو گئی اکٹھی ہو گئی مسلم کے اندر ٹھیک تو جب دو ہو گیا تو پھر کیا مسلمیہ مرر تو مسلم سے مسلمیہ تو یہ رہی تو مسلمیہ میں آ گیا آپ لوگوں کو حالت نسبی اور جرری کہہ رہا سمجھ میں آیا دیکھیے حالت نصبی اور جری یہ ہے یعنی ہم جیسے پڑھتے ہیں جامع مذکر جا ا مسلم رعی تو مسلمینا مرر تو مسلمینا اب رعیت مسلمینا یہ حالت نسبی کا اعراب ہے اور مررت تو بھی یہ حالت جری کا یعنی کسرہ کی صورت والا اس کا کیا ہے اعراب ہے اب ہم مسلمینا کے آخر میں یا متکلم لاتے ہیں چونکہ یہ جامع مذکر سالم ہے نا یہ ٹھیک ہے اس کے آخر میں ہم یائے متکلم لاتے ہیں کہ آپ اس کا پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ جہاں مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف اب ہم آخر میں جب جائے متکلم لائے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی اسم جب تصنیہ ہو یا جو بھی ہو کہ وہ اگر مذاف ہو کسی کی طرف تو اس کا ایرا جو نون ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اب ہم مسلمین کو مضاف کرتے ہیں یائے متکلم کی طرف تو اس کا نون کیا ہو گیا گر گیا کمال ہے میں, اور اور کی یا یا میں ادغام کیا تو کیا بن جائے گا مسلمیہ تو رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ جی حالت نسبی اور جریکہ کس کس کو سمجھ میں آیا حالت رفیع کو اب چھوڑ دیں حالت نصبی اور جری کہہ رہا کس کس کو سمجھ میں آیا ہوں جی سمجھ نہیں آیا یا آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں میں فتحوں آیا حرک حرکات اس لیے ٹھیک ہے آخر میں حضرت ایک دفعہ عربی تقدیری کیا ہوتا ہے عراب تقدیری کیا ہوتا ہے عراب تقدیری یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں آپ کو لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے رول نمبر دس اعراب تقدیری اس کو کہتے ہیں اعراب یعنی مقدر تقدیری ایک لفظی ہے لفظی کے مخالف ہے تقدیری یعنی ایک جیسے ہم پڑھتے ہیں زیر زبر پیش سامنے لکھا ہوا نظر آتا ہے ہمیں اگر زیر لکھی ہو تب ٹھیک ہے جیسے بے زعی زبر لکھی ہو زیدن اچھا اس طرح پیش لکھی ہو زیدن یہ اعراب لفظ ہے لیکن جہاں پر اعراب لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا عرب چونکہ جاری ہی لفظ کے آخری حرف پر ہوتا ہے تو اگر وہاں پر عرب لکھا ہوا نظر نہ تو وہ تقدری ہوتا ہے جیسے ہم موسا کے اندر پڑھتے ہیں جا آ موسا اب موسا کے اندر کیا اراب ہے ہمیں نہیں پتا فتحہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسا کے آخر میں کیا ہے فتحہ ہے نہیں کہہ سکتے رفا ہے نہیں کہہ سکتے جر ہے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہ اس کے عرابی تقدری ہے تینوں حالتوں میں اس کے عراب سے ہی ہوتا ہے اگر عامل اس کا رفع والا ہوگا تب بھی موسا ہی پڑیں گے اس کا عامل نصب والا ہوگا تب بھی ہی پڑھیں گے اس کا عامل oh. پڑھیں گے عراب لفظی جو لفظوں میں لکھا جاتا ہے سامنے ہمیں نظر آتا ہے اور عراب تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جو لفظوں میں نہیں لکھا ہوتا وہ عراب تقدیری ہوتا ہے باقی رہیے بات کہ حالت نسبی اور جرری کے اندر ہم نے کیا کر دیا یا کا یا میں ادغام کر دیا ٹھیک ہے تو اب یا کا جام کرے تو کیا ہو گیا مسلمی،, مسلمی ہو گیا اب یا تو یہ ہے کہ ہم اس کو کثرتیں ٹھیک ہے مسلم یہ رہی تو مسلم تو بھی مسلمی یہ لیکن نہیں تو ہم فتھا دیتے ہیں فتح دے دی دیتے ہیں اس لیے کہ فتح اخب الحرکات یعنی حرکت کو کیا ہے اخف الحرکات سب سے تخفیف حرکتوں کے اندر یعنی ضمہ ہے کثرہ ہے اور فتھا ہے تین حرکتیں ہیں ان میں سے جو سب سے ہلکے والی جو حرکت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے فتحہ والی تو فتھ اخف الحرکات ہے اس لیے ہم نے کیا کر دیا مسلمیہ کو اخف الحرکات میں سے وہ دے دی یعنی فتھا دے دیا رول نمبر تین بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے فتھا فتھا خف الحرکات ہے हा, हा. سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اخف الحرکات آئندہ لے آپ جب گئے کہ فتح عام طور پر کیا دے دیتے ہیں فتح ہی دیتے ہیں جہاں پر اگر حرکت کی ضرورت پڑ رہی ہو ٹھیک ہے نا حرکت کیا دیتے ہیں تینوں حرکتوں میں سے ذمہ بھی نہیں دیتے کسرہ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑے ثقیرتے ہیں فتح اخف الحرکات ہے حرکتوں میں سے کیا ہے ہلکے والی حرکت ہے اس لیے وہ دے دیتے ہیں ٹھیک اتنی بات سمجھ میں آ گئی حالت نصبی اور ذریعے اگر اب آپ کو سمجھ میں آ ہے اب ہم چلتے ہیں ذرا کس کی طرف حالت رفیع کے طرف حالت رفیع ہم نے پڑھی ہے جی کہ جامع مذکر سالم میں وہ تقدیری ٹھیک ہے جی وہ تقدیری مسلم کے اندر مسل مونہ کے اندر اس کا کہتے ہیں کہ وہ تقدیری وہ کیسے اس کی مسال ہے <تصفح> دیے ہا او مسلمیہ یا اصل میں کیا تھا اصل میں یعنی مسلم تھا جام مذکر سالم کیا ہے مسلمونہ ہے ظاہر سی بات حالت رفیع میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جا مسلم جی تو جا امسلم واؤ کے ساتھ لیکن اب یہاں پر ہوتا یہ ہے مسلم کے اندر ایک قانون جاری ہوتا ہے وہ کون سا والا مسلم اونوں کو جب ہم مذاف کرتے ہیں یاائے متکلم کی طرف تو جیسے ہم اس کو مذاف کرتے ہیں یاائے متکلم کی طرف مسلم کو تو اس کا نون عرابی بیچ میں سے گر جاتا ہے جیسے یہ نون گرا آخر میں یا متکلم لگائی تو کیا بن جاتا ہے مسلمو ٹھیک ہے مسلم اوجا ٹھیک ہے نا مسلم اوجا ہم یوں کہتے ہیں کہ مسلم اوجا اچھا جی اب ہم نے آخر میں کیا کر دیا جا لگا دیا نون کو گرا دیا اب واؤ اور یا اکٹھے ہو گئے یہاں پر تو ایک قاعدہ صرف کا ایک قاعدہ ہے وہ جاری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرمیون والا قاعدہ کون سا والا قاعدہ کہتے ہیں قاعدہ ہے وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا یا شاید آپ لوگوں نے علم صرف کے اندر یاد بھی کر لیا ہوگا اللہ کرے کہ یاد کیا ہو مرمین والا قاعدہ ہوا جی مرمیون والا قاعدہ پڑھا ہے کسی نے حضرت یہ تعلیات والا ہے نہیں جی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک قاعدہ ہے صرف کا جب بھی کسی کلمے میں یاد رکھیے جب بھی کسی کلمے میں واؤ اور یا اکٹھے آ جائیں واؤ اور یا واقع ہوں کسی کلمے کے آخر میں واؤ اور یا واقع ہوں ان میں سے پہلا کلمہ جو ہے یعنی پہلے والا ساکن ہو چاہے پہلے یا ہو و ہو کچھ بھی ہو و یا کلمے میں واقع ہوں ٹھیک ہے ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کلم میں جو وو ہوگا وو کو یا کر دیتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں کیا مزے کا قاعدہ ہے کسی بھی کلمے میں وا اچھا جی تو کسی بھی کلمے میں وا واقع ہوں وا وا آ جائیں ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کلم میں جو ہوگی اس کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں سنیے کسی بھی مرم والا قائل کیا ہے کہ اور یا کسی کلمے میں واقع ہوں ان میں سے جو ان میں سے پہلا ساکن ہو تو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں ادغام کر دینے کے بعد اگر اس سے پہلے یعنی یا سے پہلے والا حرف مضموم ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں کثرا دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کسرا دے دیتے ہیں اب آ جائیں جی ہم مسلم کی طرف مسلم کو ہم مضاف کرتے ہیں یا متکل کی طرف مسلم کو مضاف کرتے ہیں یا متکلم کی طرف تو کیا ہو جاتا ہے سب سے پہلے نون گر جاتا ہے نون گر جاتا ہے ٹھیک اب نون گرا جیسے مسلم کا تو آخر میں یا متکلم لگی تو کیا بن گیا مسلم اب واؤ اور یا ایک کلم میں جمع ہو گئی کہ نہیں اور یا ایک کلم میں واقع ہوئے ہیں اور ان میں سے پہلا والا حرف ساکن بھی ہے یعنی و مسلمو ٹھیک ہے وہ ساکن بھی ہے تو لہذا ہم وا کو کیا کریں گے یا کریں گے واؤ کو ہم نے یا کیا تو کیا بن گیا مسلم پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلم اب اب ہم نے دیکھا کہ یا کا یا میں ادغام بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا کا میں ادغام بھی ہو گیا تو اب پہلے والا حرف ہم نے دیکھا کہ تو پہلے والا جو میم ہے وہ کیا ہے مضمون ہے لہٰذا ہم نے کیا کر دیا سے دیا تو کیا بن گیا بات ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے ہا اے مسلمیا کہ جمع مذکر سالم جب مضاف یا متکل کی طرف تو اس کے عراب کیا ہوتا ہے و تقدیری کہ وہ یہاں پر کیا ہو گیا ہے مقدر ہو گیا ورنہ تو اس کے کیا ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تو اس کے اندر قانون جاری ہوتا ہے یونوہ کہ جب یہ مضاف ہو جاتا ہے یا متقلم کی طرف مر قانون کیا ہے مرم یون قانون ہے جب کسی بھی کلم میں وہ اور یا اکٹھے جمع ہو جائے ان میں سے پہلا ساکن ہو تو کو یا کر دیتے ہیں یعنی کو یا سے بدل دیتے ہیں یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے ارب پر اگر ضمہ ہو اس کو کثرہ سے اس ذمہ کو کیا کر دیتے ہیں کسرہ سے بدل دیتے ہیں یہ ہے قانون الگ سے ایک قانون ہے مستقل صرف آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ قانون ٹھیک ہے تو وہ جاری ہوتا ہے یہاں پر مسلمونہ کے اندر مسلم کو جب ہم مضاف کرتے ہیں یا متکلم کی طرف تو بنون ارابی گر جاتا ہے تو کیا بن جاتے ہیں مسلمو وا اب وہ اور یا دو اکٹھے ہو گئے پہلے والا حرف ساکن ہے لہٰذا ہم نے وو کو یا کیا پھر جا کر جا میں ادغام کر دیا تو مسلم و گیا تو پہلے والے کے پہلے والے حرف کا ضمہ کو کسرہ سے بدل تو مسلم یا ہو گیا لہٰذا اس صورتوں میں جامع مذکر کیا ہوا حالت رفا میں وا تقدیری جیسے ہا اولا مسلم حالت نصب اور جمع کیا ہے یا ماں قبل مقصور جیسے رئی تو مسلم یا مرتب مسلم یا چونکہ وہاں پر یا ماں قبل مقصور ہے ایک یا تو کس کی ہے مسلمین کی یا ہے اور ایک یا جو ہے وہ کیا ہے یا متکلم ہے وہ بلی تو دو جاؤں کا آپس میں غام ہوا ہے رئی تو کون کون سا ساتھی ایسا ہے کون کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جس کو قسم نمبر نو یعنی جو مذکر سالم جب مضاف ہو یا متقلم کی طرف تو ان کے عراب حالت رفع میں وہ تقدیری اور حالت نصب و جرمے یا ما قبل مقصور کس کس کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا اور اس کے زمن میں مرمی یونوالا قانون بھی جی جس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا وہ بتائے صرف رول نمبر پانچ کو سمجھ میں آ گیا الحمد اور رول نمبر بارہ کو بھی سمجھ میں آ گیا ماشاء اور ایک اور ساتھی تھیں کو بھی سمجھ میں آ گیا رول نمبر اٹھارہ اور رول نمبر تین کو بھی سمجھ میں آ گیا الحمد رول نمبر دس کا بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو دس بار اچھا جی تو رول نمبر 6 آپ سنا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ابھی جی رول نمبر پندرہ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیوں رول نمبر پندرہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا हम ناراض ہے آپ،, آپ ہم سے جی چلیے جی چلیے اچھی بات رول نمبر پندرہ آپ کے لیے وائس نہیں ہے جی آپ جی کو سبق سمجھ میں نہیں ترجمہ کیسے ہوگا ترجمہ کیسے ہوگا اللہ اکبر ترجمہ جیسے لکھا ہوئے ترجمہ ہوگا ہم ہاں اولا یہ سب مسلم میرے مسلمان ہیں نہیں آپ سے کوئی سوال نہیں ہے کسی سے بھی رول نمبر پندرہ کا میں نے پوچھا ہے ٹھیک ہے رول نمبر پندرہ کا تو ہا اے ہوں یہ میرے مسلمان ہیں ہا اے مسلم ٹھیک ہے یہ میرے مسلمان ہیں رہی تو مسلم ہی دکھا میں نے اپنے مسلمانوں کو مرر تو مسلم ہی گزرا میں اپنے مسلمانوں کے پاس سے میرے ٹھیک ہے ہاں الا مسلم یا ہاں میرے مسلمان ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے مسلم ہوں اصل تو آپ کو حیراب بتانا مقصد ہے ٹھیک ہے تو ان میں چونکہ یہ چیز وہ ہی نہیں ہوتی مطلب ہی نہیں ہوتی لیکن برحال نے پوچھا تو ترجمہ اس کا یوں بنے گا ہا اولائے چونکہ مسلموں جمع ہے ٹھیک ہے اور آگے یہاں یہ متقلم ہے تو اب اس کا ترجمہ یہی ہوگا ہا اولائے یہ سب مسلمی یا میرے مسلمان یا آپ اس کے آگے اور کچھ لگا دیں یہ سب میرے مسلمان بھائی ہیں ٹھیک ہے رہی تو مسلمی یا میں نے دیکھا اپنے مسلمانوں کو میں نے دیکھا اپنے مسلمانوں کو مررتبی مسلمیہ میں گزرا اپنے مسلمانوں کے پاس سے تو سمجھ میں آگی بات لیکن چونکہ یہ چیز مطلوب نہیں ہوتی اچھا جی اب اسی, اسی سے متعلق آپ کو آگے فائدہ بتا رہے ہیں اسی یعنی جب مذکر سالم جب مضاف ہو یائے متقلم کی طرف اسی سے متعلق آگے آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں فائدہ مسلمیہ اصل میں مسلموں نہ تھا جب اس کو یائے متقلم کی طرف مضاف کیا جب سے دیکھئے گا کتاب میں سب ساتھی مسلمیہ اصل میں مسلم ہونا تھا جب اس کو یا طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بجائے اضافت گر گیا ٹھیک ہے نون جمع کا گر گیا تو کیا بن گیا مسلمو یا رہ گیا اب اور یا جمع ہوئے واو ساکن تھا یہ مرمی واقاعدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وا ایک کلمہ میں جمع ہوئے ان میں سے پہلا حرف یعنی واو ساکن تھا اس لیے باعدۂ مرمی قاعدہ مرمی مرمین والے قاعدے کی وجہ سے وا کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا وہ کو پہلے یا سے بدلا پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو کہتے ہیں کیا بن گیا مسلح ہوا پھر ضمۂ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدلا ٹھیک ہے تو کیا ہے والا قاعدہ پورا ہی یہی ہے کہ کیا کر دینا کہ واؤ کو یا کرنا یا کا یا ادغام کرنا اور اس سے پہلے حرف پہلے والے حرف کے زما کو کسرہ سے بدلنا پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدلا تو کیا بن گیا مسلمیہ ہو گیا جی تو سمجھ میں آ بات یہ تو تھا حالت رفیع اب ہاتھ نسبی اور جری کا کیا ہے اس کے متعلق بھی سن لیجئے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ تو فائدہ مسلمیہ مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمینا ہے یعنی رہی تو مسلمینا جوہ مذاکر سالم کی نسبی و جری حالت یا, یا ماقبل ہوتی ہے حالت نسبی اور جری حالت تو یہی ہے اس کی کس کی یعنی جامع مذاکر سالم کی کہ یا ماقبل مقصور اس لیے یہاں اضافت قانون گرا دینے کے بعد چونکہ یہاں متقلم کی طرف مضاف ہے تو یا کیا کیا نون گرا دینے کے بعد واؤ کو جہاں سے بدلنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی کیونکہ پہلے سے یہاں موجود ہے وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے کہ ہم واہ کو کیا کریں گے یا سے بدلیں گے ٹھیک جی تو اس لیے یہاں اضافت کروں گرا دینے کے بعد واؤ کو یہاں سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ نسبی حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یہاں موجود ہے اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کریں گے خوب سمجھ لو یہ آپ سے ختم ہوگی مجرورات بھی ٹھیک ہے تو ہوگا قسم نمبر سات قسم نمبر آٹھ اور قسم نمبر نو قسم نمبر سات میں ہم نے پڑھا ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا یعنی لفظی, لفظی اعراب نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہوگا اس میں دو جے ہیں ایک تو اس میں مقصور ہے اس میں مقصور مقصور قصر سے ہے یعنی جس کے آخر میں کیا ہو الف مقصورہ آتا ہو جو عیصہ کے اندر ہے موسا کے اندر ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے عراب تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہوگا حالت حالتِزما میں بھی موسا پڑھتے ہیں کثرا رف... میں بھی اور اسی طرح فتحہ میں بھی موسا ہی پڑھتے ہیں عیسہ ہی پڑھتے ہیں اسی طرح ساتھ ساتھ دوسری چیز اس کے تھی اسے مقصور کے ساتھ کوئی بھی دوسرا اسم کوئی بھی دوسرا اسم جو کیا ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ بس جا مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے عربی بھی کیا ہوگا تینوں حالتوں میں تقدیری ہی ہوگا جیسے غلامی جا غلامی رئی تو غلامی مرتب غلامی اب غلامی غلامی غلامی ای پڑا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو عراب تقدیری ہی ہوگا رفا کا عامل ہو تب بھی نصب کا عامل ہو تب بھی جر کا عامل ہو تب بھی تو تینوں حال تو محراب ہوگا کون سی قسم حالتوں میں دو چیزیں ہیں. ایک اس میں مقصور اور دوسرا ہے کیا چیز کوئی بھی اسم جو متقلم کی طرف مضاف ہو جا مسا رہی تو مثالیں مقصور کی جا غلامی رہی تو غلامی مرار تو غلامی مثالیں ہیں کوئی بھی اسم جو یا متکل کے علاوہ کوئی اسم یعنی جام مذکر سالم کے علاوہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے قسم نمبر آٹھ کے اندر کہ جس کا جس کا اعراب حالت رفع میں تو ذمہ تقدیری ہوگا حالت نصب ہوگا اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہوگا یعنی حالت رفع اور جر کے اندر تو عراب تقدیری ہے لیکن حالت نصب کے اندر کیا اعراب لفظی ہے اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہے وہ ہے اس میں منقوز اسے منقوض کہتے ہیں کہ جو جس کے آخر یا ماقبل مقصور ہوتی ہو بس جیسے قاضی ہے ٹھیک ہے قاضی قاضی کے اندر کیا ہوتا ہے آخر میں یا ماقبل مقصور ہوتی اس اس ہے اندر تو عراب اس کا تقدیری ہوتا ہے لیکن حالت نصب کے اندر اس کے عراب لفظی ہوتا ہے جیسے جا القاضی رعت القاضی یا بالقاضی ٹھیک قسم نمبر نو کے اندر ہم نے پڑھا ہے جو کو گویا کہ اپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قسم نمبر 7 کا تتمہ ہے قسم نمبر 7 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اسم جاء مذکر سالم کے علاوہ یا متقلم کی طرف مفتوس کے اعراب کیا ہوگا تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا لیکن اگر مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا اس کے عراب کہتے ہیں یہ ہوگا کیا ہوگا حالت رفع میں ولد تنصب جاری کے اندر کیا ہوگا یا ما قبل مقصور حالت طرف ہمیں وہو تقدیری جیسے ہاؤلائے مسلمی ہیں وہ کیسے کیسے ہوگا کہ اصل میں کیا تھا مسلمونہ کو مضاف کیا یا متقلم کی طرف تو انہوں نے رابی کیا رہا تو مسلمون جا ہو گیا پھر وہ اور یا ایک کلوں میں اکٹھے ہو گئے ان میں سے پہلا وہو ساکن تھا وہ کو یا سے بدلا یا کا یا میں ادغام کیا مکان کے مطابق تو مسلم ہو گیا پھر میم کے ذمہ کو کثرت بدلا کس کی وجہ سے یا کی مناسبت سے تو ہا اولا مسلم رئی تو مسلم یا مرر تو مسلم وہ اپنی حالت پر ہے کہ یہ حالت نسل میں چونکہ جامع مزکر سالم کے ارابی یہی ہوتا ہے کہ یا قبل مقصور صرف یہ تھا کہ دو جائیں ہو گئی تھی ایک تو یا تھی کس کی بھی سمجھ میں آ گیا جی سب کو سمجھ میں آ گیا چلیے جی بس آج کا سبق آپ کا یہی ہے علم النحف تو اس کو ہم آج بھی چھٹی کریں گے اس کی عوامل النحف آج بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی آپ تمام کے علم عمل جان عال عمر میں برکت عطا اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں میں برکت عطا اور ان کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے اور جن کی لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیں جو لوگ بے اولاد ہیں جب کہ وہ ہوں شادی شدہ تو ان کو صاحب اولاد بنائیں اللہ تعالی ہم سب کے حامی عناصر ناصر ہو العانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ